أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه إن الدين عند الله الإسلام ومغسل الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء أهل العلم ضي ومن يقر بأيات الله فإن الله سريع الحساب دینسلام یقیناً اللہ کے نزدیک ہے تو وقت دینا اوس القیتابہ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا اللہ من بعد ما العلم مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس تلنگ آ چکا بغیم نہ ہوں آپس میں زد کی وجہ سے وہ میت پور بھی آیا اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے فعین اللہ سری الصاب تو یقیناً اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ان ندین انط اللہ <سؤال> اسلام اللہ کے نزد دین اسلام ہی ہے یعنی اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو موٹی کر دینا اللہ کا تابع فرمان ہو جانا اللہ رب العالمین کے احکامات بجا لانا اور انبیاء و رسول اقامات اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں تک پہنچاتے رہے ان کے مطابق عمل کرنا حساب کہ اللہ پچھانا ہوا تھا نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے تک پہنچنے والے تمام تر راستے بند کر دیئے اور صرف ایک ہی راستہ برقرار اور باقی رکھا وہ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 تو وہ اللہ سبحانہ کو اگانا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اسلام دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہی ہے اللہ فرما کے غیر السلامی دین القبال بن جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاشے گا کوئی اور دین تلاش کرے گا امین ہوں وہ اس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں خسارہ والوں میں سے ہو جائے گا اور اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا قائل نہیں ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ خا کے مطابق طرف زندگی نہیں بناتا آپ کی سنت اور طریقے پر نہیں چلتا آپ کے طریقے کے مطابق اپنا عصیدہ اور عمل نہیں بناتا تو اس کا دین اللہ رب العالمین کے ہاں مرتبہ نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے خواب. وہ بندہ توحید کا قائل ہی کیوں نہ ہو شرک سے بچنے والا ہو توحید کا قائل ہو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 اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں مجھے سرخ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی عرب و عجب کی طرف مجھے نبی بنایا گیا ہے. تو سب پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو اختیار کریں اور ویسے اللہ سبحانہ و ہوا تعالی نے کمام کا ریا کے رام صلاب اللہ علیہ مجمعین کو ایک ہی دین دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و و و انبیاء المبیا اور ان کا دن ایک ہی ہے آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین پہ چلنے والے ایک ہی دین کی دعوت دینے والے دین کی جو مزابیات ہیں اور اس کی جو بنیادی اور اساسی باتیں ہیں وہ تمام کرم بیا کے کی داغت میں موجود ہیں اللہ تعالی کی توفیق تمام کرم بیا کی طاقت میں موجود ہے نماز قائم کرنا زکوٰۃ صدقات دینا روزے رکھنا یہ تمام کرن بیا کے رام اللہ علیہ مجمعین کی داغت میں موجود ہے روزوں کا تصور پہلی موتوں میں بھی تھا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 جیسے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں قبیز البن اللہ خادو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے وہ باقیزہ چیزیں جو حلال تھی ہم نے ان پر حرام کر دی اصلا وہ چیزیں حلال تھی لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی یعنی بطور ایسا تھا جیسے چرمی یہود پر حرام ہوئی ہماری شریعت میں حلال ہے ہمارا دین اپنے اصل پر قائم ہے اور یہودیوں کے لیے بھی حلال ہی تھی لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے حرام ہوئی تو یہ وقتی طور پر کچھ معاملات تھے ورنہ اساس اور بنیاد تمام کرم بیا کے رام کی تازت کی وہ ایک ہی رہی ہے اور بنیادی احکام وہ ایک ہی رہے ہیں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 اندین اسلام دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد ہی صرف ضد کی وجہ سے اختلاف کیا پہلے کتاب ان کو علم ہو گیا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 تو ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے نتیجہ سر وہ تورات کی حکم ودولی کرتے ہیں انجیل کی حکم ودوی کرتے ہیں موسیٰ سا اور عیسا علیہ وسلط اور وسلام کے ناپرمان ثابت ہوتے ہیں تو راتو ان چیز پر عمل کرنے کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کو مانیں موسا اور عیسا علیہ وسلا تو کی نبوت و رسالت کو ماننے کا تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اور رسول مانیں تو میں یا پھر بھی آیا تو اللہ فعین اللہ فری الفاظ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھنا سنگ اللہ سریف کتاب یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یعنی آیات الہی کی کفر کی سزا مل کے رہے گی اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی سزا ضرور ملے گی اور جلد ہی ملے گی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ قیامت بھی بہت قریب ہے اِنہ گیارہ ہوگا عیدا وہ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں وہ نرا ہم تو اس کو بہت نزدیک جانتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں قیامت بھی بڑی قریب ہے فَإِنْ فَقُلْ جھی لِلَّهِ پھر اگر وہ اس سے جھگڑا کریں تو خود تو کہہ دیجیے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 اسلم میری پیروی کرنے والے اور میں ہم سب نے اپنے شہروں کو اللہ کے تابے کر دیا ہے خلین اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور جو ان پڑھ ہیں ان کو کہہ دیجیے اسلم تم کیا تم تابے ہو گئے ہو فعن اسلم اگر وہ بھی تابے فرمان ہو جائیں تو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے وہ انتبن لو اور اگر وہ منہ پھیر لیں سما علی کلبادار تو یقیناً آپ کے ذن میں صرف پہنچا دینا ہے وہ اللہ وسیع اور اللہ تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اگر اہل کتاب محض کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے انہار چوکا اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں یعنی کہ سب کچھ باتیں ہو جانے کے بعد وہ کفر و عناد کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی پر وہ سر ہیں جھگڑتے ہیں فل تو کہہ دیجئے اسلم تو وجی میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا ہے میرا ظاہر و باطن اللہ کو شانہ ہوا کے سامنے چکا ہوا ہے اور یہی حال غمانی صبانی میری پیروی کرنے والوں کا بھی ہے میں بھی ظاہر اور باسیم اللہ کا تابع فرمان ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی ظاہر بھی اور باسی بھی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ سبحانہ دکھانا ہوا تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اللہ تعالی کے آگے اپنے سر کو جکانے والے اور رہے کتاب یہود و سارا بل یعنی مشرقین مکہ امی ان پڑھ لوگ ان پڑھ لوگوں سے یہاں پہ جڑا مشرقین مکہ یہود و سارا کو اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں یعنی مشرقین مکہ ان سب سے کہو کہ کیا تم اسلام لے آؤ اگر تو وہ سیرات مستقیم پہ گامزن ہو جائیں اسلام لے آئیں اللہ کے ساب فرمان ہو جائیں پھر تو ہیں یہ ہدایتی آپ کا. پھر یہ راہ راست پر ہیں اور اگر وہ روح امدادی کریں تو پھر آپ کے ذمہ پہنچا لیں آپ کہہ دیجیے میرا کام سب تمہیں بتانا میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں اور حساب تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے اللہ نے تمہارا گھاسبہ کرنا ہے آپ کے دن صرف پہنچا دینا ہے وَاللَّهُ اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ شبدوں کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ پھر حساب کر لیں اور اس آیت کے پیش نظر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 لیکن اگر اس کو علم ہے اس کو پتہ ہے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ تھا نار میں سے ہوگا خا ہاں وہ شرک سے بچنے والا اور ایمانیات پر عمل پیرا ہونے والا کیا نو یعنی اس وقت ایمان کے لیے ضروری ہے تو عید کے لیے لازم ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ